السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے مرکز رحمانی مسجد بورا پیر کراچی وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ اللهم صل على محمد النبي الأمس وَأَزْوَاجِهِ أُمَّهَ وزر واحلی وی من سلتا مہمال وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْطِ اللَّهَ بَرَسُولَهُ فَقَدْ طَلَّ ضل ضَلَالًا مُبِينًا تمام تعریفين ہر قسم کی حمد و صلاح اللہ رب العالمین احکم الحاکمین الحکمین شریک کے لیے لائق لائف ہے جو ہمارا خالق ہے ہمارا مالک ہے ہمارا رازق ہے حاجت روا اور مشکل کو شاہ ہے کشاہ و سلام ہو درد و سلام ہو ہمارے پیارے نبی اکرم الاولین والآخرین شافع المذنبین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثناء اور درود سلام کے بعد مجھ سے قبل علماء کرام بڑی مدلل گفتگو فرما رہے تھے شیخ حافظ سلیم صاحب اور پھر ان سے قبل ہمارے محترم خصوصی مہمان مولانا سہیب میر محمدی صاحب ان کی گفتگو کے بعد گنجائش تو نہیں ہے تیس منٹ مجھے دیے گئے ہیں اور اگر کچھ وقت زیادہ ہو جائے تو میں اپنے شیخ محترم سے معذرت پہلے ہی کر رہا ہوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے سب یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے سکھانے سمجھانے اور عملی نمونہ پیش کروانے کے لیے انبیاء اور رسول کی جماعت کو دنیا میں مبعوث فرمایا اللہ رب العزت نے میری اور آپ کی آخری امت کی رہبری رہنمائی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے ویسے تو جتنے بھی انبیاء اور رسل دنیا میں آئے ہیں تمام انبیاء اور رسل اپنی اپنی جگہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں اللہ نے تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو تمام پیغمبروں کو فوقیت فضیلت اہمیت سے نوازا ہے اور مختلف خصوصیات سے اللہ تعالی نے انبیاء اور رسل کی جماعت کو نوازتے ہوئے وہ تمام تر خوبیاں وہ تمام تر اچھائیاں جو اللہ تعالی نے سارے نبیوں کو عطا کی ہیں وہ تمام کی تمام اللہ نے اپنے آخری نبی میں اکٹی فرماتی نبی علیہ السلام تمام نبیوں سے افضل ہے بہتر ہے اشرف ہے بہت ساری قرآن مجید کی آیات اور کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے فرامین موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالی نے بڑا مقام عطا فرمایا عالم ارواح میں نبیوں کی روحوں کا اجتماع کیا اور سارے نبیوں سے اس بات کا اقرار وعدہ لیا کہ اے میری نبیوں اے میرے رسولوں پیغمبروں تمہاری نبوت اور رسالت کی موجودگی میں اگر میرے آخری نبی کائنات کے امام محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو تم نے اپنی اپنی نبوتوں اور رسالتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہے اور ان کی محاوضت کرنی قال آخر تم جب اللہ نے وعدہ اور اقرار کروایا تو سارے نبیوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ اللہ ہم تیرے نبی پر ایمان لائیں گے کال اف شہدو شاہدین یقینی طور پر یہ علماء سے آپ سنتے رہتے ہیں نبی علیہ السلام مخلوق میں وہ مقام رب العزت نے کسی کو نہیں دیا اللہ کے رسول صلی اللہ معروف کیا یہ وہی ہے کہ جن کی طرف ہم آئے ہیں اللہ نے بھیجا ہے جی یہ وہی ہے تو نبی علیہ السلام کا وزن کیا گیا کے ایک پڑلے پر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا اور دوسرے پڑلے پر ایک فرد کو نبی علیہ السلام کا وزن بھاری پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر دس افراد کو رکھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا وزن تب بھی بھاری تھا اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ ع وسلم کے مقابلے پر مد مقابل نہیں مقابلے پر نہیں بلکہ آپ کے وزن کے حوالے سے دوسرے پڑھے پر سو افراد کو رکھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن تب بھی بھاری تھی پھر ایک افراد کو رکھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا وزن تب بھی بھاری تھا مزید بڑھانے کے بارے میں کیسے سوچا جا سکتا ہے کہ یہاں ترادو کہ ایک پڑلے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذاتی گرامی ہے دوسرے پڑھنے پر ایک پھر دس پھر سو پھر ہزار نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا پڑنا بھاری تھا اور دوسرے پڑنے پر ایک ہزار افراد کو جو رکھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اوپر کی طرف جھول رہا تھا ڈول رہا تھا مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ ایک ہزار افراد جو ہے وہ نیچے گر نہ جائے جب کوئی بے وزن چیز ہوتی ہے نا جس کا کوئی وزن نہ ہو اللہ اکبر وہ ہوا میں فضا میں ڈولتی ہے ہلتی ہے جلتی ہے پھر فرشتے نے اللہ اکبر آخر میں یہ بھی بات کہی کہ اگر پوری امت کو بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی برابر والے پڑھنے پر رکھ دیا جائے اللہ کی قسم پوری امت مل کر بھی ایک اکیلی کائنات کے امام کا مل نہیں کر سکتی یہ نبی علیہ السلام کی شان بتانا مقصود ہے آپ کی رفعت اور مرتبہ پتا چلا کہ فلاں علاقے میں کائنات کے امام کا ایک بال ہے کسی کے پاس ایک بار ارادہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بال کو دیکھتے ہیں زیارت کرتے ہیں کے امام کا بال مبارک ہے شاگرر ساتھ ہے اللہ اکبر شاگرد نے کہا کہ اللہ اکبر اگر ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس بال کو خرید لے تو کتنا اچھا ہوگا آپ کا کیا مشورہ ہے محمد ابن سیری کہتے ہیں ہاں ہاں خرید لیتے ہیں یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی لیکن اللہ اکبر شاگرد نے کہا لے لیتے ہیں خرید لیتے ہیں یہ تو بتائیے کہ اس ایک بال کی قیمت کیا ہونی چاہیے ابن سیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم زمین سے لے کے آسمان اس پورے خلا کو سونے سے بھر دیا جائے اللہ کی قسم کائنات کے امام کی ایک بال کی وہ قیمت نہیں ہو سکتی یہ نبی علیہ السلام کا مقام ہے ایک بال نبی علیہ السلام کو رب العالمین نے بڑا مقام دیا بڑی رفعت اور مرتبہ سے نوازا رب العالمین نے کائنات کے امام کی ذات کو لوگوں کی رشتوں کی ہدایت کے لیے مبہو فرمایا گئے فرمایا لقل کانل کنفی رسول اللہ حسنا اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات رب العزت نے دنیا بھالوں کے لیے نمونہ قرار دیا گئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں رب العالمی برماتا گئے ماتا کمر رسول خود گوبت کن جس کام کا حکم کرے اس کام کو کر لو اور اگر تم اللہ کی اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی نا فرمانی کرو گے اپنی مرمانی کرو گے رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا وہ مومن نہ چلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات کو حرف آفر نہ سمجھے اللہ کے نبی علیہ السلام کو حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرے قرآن کیا کہتا ہے قرآن میں رب فرماتا گئے اپنی ربو بھی تسلی ماں کہ رب لال مین نے اللہ ہوں اکبر اللہ ہوں اکبر اپنی مخلوق میں سے بہت سی مخلوقات کی قسم کائی کہیں رب العزت نے زمینوں کی قسم کہیں آسمانوں کی رب الزت نے قسم کائی کہیں رب العالمین نے وہ تین کہا رب العزت نے انجیر کی قسم کائی کہیں رب العالمین عالمین نے زیتون کی قسم کائی کہیں رب العزت نے تور سینا کی قسم کائی کہیں رب کہتا گئے واگا مخلوق آپ کی رب العالمین نے قسم کھائی گئے اللہ جب چاہے جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے لیکن اپنی مخلوق کو رب العزت نے اپنے علاوہ کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دی قسم کھانے کی نوبت آپ صرف رب العالمی تم نے قسم کھانی ہے اکبر کائنات کے امام نے اس چیز کی نفی برما دی گئے لیکن اللہ جس کی قسم کھانا چاہے اس کو اختیار ہے لیکن یہاں پر رب الزت نے قسم کھاتے ہو گئے اپنے سلوپ دیکھیے رب العالمین نے بدل دیے اللہ نے اپنی ربوبیت کی قسم کھاتے گو فرمایا فلا و ربی کا لا منوی مو کی مجربین کبئی و تسلی تسلیما ربل عزدت اپنی ربوبیت کی کس کھا کہہ کے کہتا ہے یہ ایماندار اس وقت تک نہیں ہو سکتے یہاں تک حاکم نہ, نہ کر لے آپ کی اکبر یہ مومن کہلوانے کے حق ہی نہیں رکھتے رب العالمی الله امریاں میلہ فکت فقد بلا والے کو والی کو اللہ اکبر اس بات کا اختیار نہیں دیا کہ کسی معاملے میں اللہ اور گنجائش نہیں ہے کہ نہ مانگتا تو ہے کائنات کے امام کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے اللہ کا آڈر ہے کائنات کے امام کی زبان سے ہمیں ملا ہے لیکن دل میں کوئی تنگی محسوس کرتے ہوئے بات کرتا ہے رب کہتا ہے کہ مجھے ایسے شخص کے ایمان کی ضرورت نہیں ہے وہ ایماندار ہو سکتا اللہ کی ماننی ہے نبی کی ماننی ہے اطمینان قلم کے ساتھ اپنی ساری نقصانی خواہشات اپنے معاشرے کنبے قبیلے ان تمام طرف چیزوں کو اپنے پیروں میں گونتے ہوئے اگر ماننی ہے اللہ کی ماننی ہے یا محمد الرسول اللہ کی ماننی ہے صلی اللہ عل فرمایا رسول بل بلال جو کائنات کے امام سے بات نکلتی گئے اللہ کو اکبر و رب العالمین کی طرف سے کرتی گئے اللہ کے نبی کی تم اتاعت کرو گے گویا کہ فرق اط اللہ تم اللہ کی اتاعد کر کائنات کے امام کے صحاب اللہ کے نبی کی باتوں پر کس طرح ایمان لاتے تھے امام کی باتوں پر کس طرح یقین رکھا کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام پر آپ کی باتوں پر کس طرح پختہ اعظم اور یقین تھا اللہ کے نبی ایک مرتبہ مدینہ سے بغر تشریف لے گئے گئے وہاں پر ایک یہودی سے ملاقات ہوئی وہ اپنا گرو نظر آیا کائنات کے امام نے فرمایا کتنے کا کہا اتنے کا بیچ رہا ہو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سودا کر لیا اور کہا کہ میں پیسے مدینہ میں جا کے تجھے ادا کر دوں گا کے نبی اللہ اکبر مدینہ تشریف لائے گھوڑا بیچنے والا جو اللہ اکبر بیچنے والا اپنے گھوڑے کی قیمتیں بطور گے کائنات کے نام فرماتے ہیں یہ گھوڑا تو مجھے اللہ اکبر بیچ چکا ہے تیرا میرا سودا ہو چکا ہے قیمتیں بیچنے والا ہے ہمارا تیرا میرا سودا اس حوالے سے ہو چکا گیا کہ قیمت تو نے تائی ان کی مقرر کی تیرا میرا فیصلہ ہو گیا وہ کہتا ہے اگر آپ نے مجھ سے اس کی قیمت لگائی گئی اور کا اظہار کیا تو کسی لے اللہ کے نبی علیہ کی خاموش تھے اتنے میں جناب اللہ اور وہ پوچھتے بھی فرماتے ہیں اللہ اکبر میں نے قیمت اس نے طے کر لی اب یہ کہتا ہے کہ جی نہیں نہیں نہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوا ہے گواہ کا مطالبہ کر رکھا گئے حضرت خدے اللہ کو چال کو فرماتے ہیں اللہ کے نبی جگہ تک اس کا مطالبہ ہے کہ گواہ کہ اللہ اکبر اللہ کے نبی سچے گئے اللہ اللہ کے نبی نے کوئی غلط بیانی نہیں کی یہ گھوڑا بیچنے والا جھوٹا گئے اللہ کے نبی کے بارے میں کہتے سودا ہو گیا پھر کیوں قیمت تو لگا اور رگا گئے اللہ کے نبی برماتے گئے خزیمہ جب سودا تو وہاں پر موجود نہیں تھا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں مجھے معلوم ہے یہ بات سچ ہے کہ میں نہیں تھا آپ نے اللہ اکبر اللہ کی پہچان کروائی اللہ کے بارے میں بتایا قیامت کے بارے میں بتایا یہ اللہ کی کتاب ہے قرآن ہے آپ بتا پہ گئے اور ہم پر ایمان لاتے گئے جب ہم نے آپ کے کہنے پر اتنی بڑی بڑی بات ایمان اور یقین رکھا ہے یہ گھوڑا تو پھر چندانے سے بھی نہیں ہے اس گھوڑے کی حیثیت تو حیثیتوں کی بھی نہیں ہے ہم نے تو آپ نے اللہ و اکبر اللہ کی پہچان کروائی ہے یہ گھوڑا کیا حیثیت رکھتا ہے ہمارا ایمان ہے جو آپ کہتے ہیں وہ حق ہے وہ سچ ہے اللہ کی قسم وہ غلط نہیں ہو سکتا ہمارا آپ پر اللہ پر ایمان اور یقین ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ, علیہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت ہم اپنے رسم اپنے رواج اپنے طور اپنے طریقوں کو اہمیت دیتے نبی علیہ السلام کے کتنے صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین کتنا یقین تھا کائنات کے امام کی باتوں پر کہ کسی کے بارے میں قیامت اور کے بارے میں جب بھی کے امام بیان کرتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعی صدقنا کہتے ایمان اور یقین کی باتیں کرنے لگ جاتے اللہ اکبر حضرت دیکھیے بڑے جلیل قدر صحابی ہے کائنات کے امام کے صحابی ہے اللہ نے بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے امیر محاوی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر امیر رضی اللہ تعالیٰ اللہ خود با ارشاد فرما رہے گئے مسلمانوں جمع زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہوتا زبانی داغوں سے کچھ نہیں ہوتا میں نے اگر اللہ کے نبی کو مانا ہے آپ نے اللہ تمام ع جو نبی نے کیا وہ ہم کرے جو نبی نے کہا وہ ہم کرے جس طرح نبی نے اللہ اکبر ایک بار نمانے پڑی گئے جس طرح کائنات کے امام نے روزے رکھے گئے جس طرح کا امام نے اللہ کو رادی کرنے والے عمال کیے جس طرح اللہ کے نبی کی خوشیاں کے کے لوگوں کے ساتھ معاملات جس طرح تھے اسی طرح غم رکھنے گئے اسی طرح اس پر یقین رکھنا گئے امام لانا گئے جناب کیے خود باشاد فرما رہے گئے اور اکبر میری باتوں کو ماننا تم پر واجب ہے جو میں کہوں گا وہ تم گے جو میں کروں گا اسے تم تسلیم کرو گے اللہ اکبر خطبے کے دور کہتے گئے یہ مال میں ہے یہ میں اپنی مرضی سے کسی کو دوں یا نہ دوں مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں مجھے اختیار ہے تم میں سے کوئی بھی یہ ضرورت نہیں کرے گا کہ میرے معاملات میں دخل اندازی دے سکے میں جس طرح چاہوں گا مال مال بیت المال کے جتنا بھی مال ہے اس میں جو بھی ہے میں اپنی مرضی سے اپنی طبیعت کے مطابق کسی کو دوں نہ دوں مجھے اختیار ہے اور مال ہے کہ وہ مال کے جب کسی دشمن سے لڑنے کے لیے جاتے ہیں اور بغیر لڑے ان کا مال مل جاتا ہے اللہ اکبر مسلمانوں کے ہاتھ میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ نے کہا مجھے اختیار ہے میں جس طرح چاہوں اس مال کو اپنے پاس رکھو تمہیں دوں کسی کو بھی دوں مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں بری محفل اور خطبے کے دوران ایک فرد ایسا نہیں تھا جو کھڑا ہوا ہو ایک فرد چند دنوں کے بعد دوبارہ خود بے میں یقینی بات دہرائی محل کا سارا مال میرے اختیار میں اور جو بھی مال فیک ہے میں اپنی مرضی سے اسے تقسیم کروں گا لوگوں میں بانٹوں گا دوں گا مجھ سے کوئی بھی سوال کرنے والا نہیں تم میں سے کسی کو اختیار نہیں تم میں سے کسی کو بھی اختیار نہیں ہے اللہ اکبر دوسرے خطبے میں بھی امیر مابیا سے کوئی پوچھنا والا نہیں کھڑا ہوا کسی کی ہمت اور ضرورت نہیں تیسرے خطبے میں پھر کھڑے ہوئے پھر کہا کہ یہ بیت المال کا جتنا مال ہے مالف ہے یہ سب کا سب مجھے اختیار ہے مجھ سے کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہوگا میں جس طرح چاہوں جس طرح چاہوں اس کی تقسیم کرنے پر اختیار رکھتا ہوں مجلس میں سے ایک شخص ہوا اور کہنے لگا امیر المومنین ٹھیک ہے آپ بڑے ہیں سرپرست ہیں اللہ اکبر آپ کے حکم کو ماننا ہم پر لادم واجب ہے ضروری ہے لیکن یہ بیت المال اور مال خے کی تقسیم اس طرح ہوگی کہ جس طرح اللہ نے حکم دیا ہے اور اس طرح اس کی تقسیم ہوگی جس طرح کائنات کے امام نے اپنی زندگی میں اس کی تقسیم کی ہے امیر معاویہ سے, کہ کہ سے, معاویٰ سے ملاقات کے لیے چلا گیا بڑا روب تھا اللہ نے بڑا دبدبا بڑا مقام عطا کیا تھا یقینی طور پر لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آج اس شخص کی خیر نہیں ہے تیسری مرتبہ دو مرتبہ کسی کی جرت نہیں ہوئی اس نے جرت کی ہے انہوں نے جو ہے اس کو عدالت میں اپنے گھر میں اللہ اکبر بلا لیا نبی علیہ السلام کا یہ سگابی اپنے گھر میں اپنے مقام پر مسند پر بیٹھے ہوئے تھے وہ مجلس میں سے کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے بیت تمام اس طرح تقسیم کیا جائے کہ جس طرح اللہ نے اصول اور قانون اپنے نبی کو دیے جس طرح نبی نے تقسیم کی, آپ بھی اسی طرح اس کی تقسیم کریں گے اس کو استعمال کریں گے اللہ اکبر لوگوں نے کہا اے امیر المومنین فلاسف جو ہے وہ آ گیا ہے جب اس کو آتے ہوئے دیکھا اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اس کا استقبال کرنے کے لیے گئے اس کو اکبر بغل گیر ہو گئے اس کے ماتھے کو چوما اس کے بوسے لیے اور اللہ اکبر امیر ماویہ وہ آؤں سے لے کر بیٹھ جاتے تھے جگہ پر خود بیٹھے ہوئے تھے اپنے برابر میں بٹھا لیا اور یہ کہا کہ اللہ اکبر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کائنات کے امام کا یہ فرمان اللہ کے نبی فرما رہے تھے کہ اللہ اکبر اے میری امت کے لوگوں اے دنیا والوں ایک وقت آئے گا کہ میں اس دنیا کو چھوڑ کے چلا جاؤں گا اور میرے بعد ایک وقت بھی چلائیں گے ان کی رعایہ میں کائی بھی ان سے پوچھنے والا نہیں ہوگا مقصد یہ کہ ظلم اللہ اکبر حق تلفیہ ہوں گی، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے نہیں ہوں گے جو چاہے گا مسلط پر بیٹھنے والا اپنی में آپ سوال کر رہا تھا پہلے جمعے بڑا افسردہ رہا دوسرے خطبے میں بڑا رنگین رہا میری راتوں کی نیندیں جو ہے وہ اڑ رہی تھی کہ مجلس میں سے کوئی تھا ہو رہا اللہ کی کسم اللہ تو نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا دیا ہے تو نے مجھے ہلاک ہونے سے بچا دیا ہے کتنا خیال ہے اصول اور قوانین کی پاسداری کر رہے ہیں اللہ اکبر کوئی کمی کوئی کجی کوئی کوتا ہی اللہ اکبر وہ نہیں رکھ رہے لیکن اس کے باوجود کتنی فکر ہے اپنی آخرت کی اپنے آقبت کی کہیں میرا شمار ان لوگوں میں تو نہیں ہو گیا میں بادشاہ اللہ, اَيْنَ اَيْنَ اللہ اکبر کہاں ہے وہ لوگ تو دنیا میں اکڑتے تھے زندگی گزارتے تھے جابرانہ زندگی گزارا کرتے تھے آئے تو صحیح میرے سامنے میرے ماں کہتے تھے اللہ کو اکبر میں ڈر لگا تھا کہ سوال کرتا رہا جب جواب تیری طرف سے آیا تو میری مجھے اطمینان طلب ہوا مجھے سکون ہو گیا کس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کے سگابا اور صحابیات ایمان لاتے ہیں جناب محمد र اللہ تعال ہاں اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی ہے میری اور آپ کی ماں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے گئے آپ آپ فوت ہو ہو کا انتقال ہو گیا حضرت میں رضی اللہ تال ہاں پریشان تھی اکیلی ہو گئی ارادہ یہ کیا کہ میں مکہ کی سرزمین پہ جاتی ہوں وہاں میرے رشتے دار موجود گئے اس دل بہل جائے گا میرا بھانجا ہے میرے رشتہ دار بہل جائے گا بقیہ زندگی میں سفر کا ارادہ کیا مکت المکرمہ تشریف لے آئی یہاں تک کہ بڑھاپا تو تھا بیمار ہو گئی بیماری بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی یہاں تک کہ اللہ اکبر ایک وقت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ قومے میں چلی جاتی ہے اور یہاں تک ہماری ماں کو اللہ شفا دے دے اگر شفا نہیں لکھی تو یہ مشکل یہ پریشانی سے نجات دے دے ان کی روح کسی طرح قبض ہو جائے اللہ اکبر ان کو اطمینان مل جائے اللہ کے نبی کی بیوی ہے پریشان ہیں کافی دیر کے بعد حضرت ہے, زبان اور ہوتوں میں وہ کہتی ہے تم یہ سمجھ رہے ہو یہ چاہ رہے ہو کہ میری روح قبض کیوں نہیں ہو رہی اس انتظار میں ہو میری بیماری پر میری میرے اوپر بیماریوں کے حملے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ مجھے روح مکہ کی سرزمین پر قبض نہیں کی جائے گی کہا کیوں کہا اس لیے کہ میں نے کائنات کے امام سے سنا تھا محمد الرسول اللہ میرے سرتاج اور کائنات کے امام نے کہا تھا میم موت تو سب کو آنی ہے لیکن میں تجھے اللہ اکبر پہ شنگوئی کر رہا ہوں اللہ کے حکم سے کہ میمونا تیری موت تو آئے گی لیکن مکہ کی سرزمین پر نہیں آئے گی کہا پھر کیا خیال ہے کہا میرا ایمان ہے کہ نبی کی بات جو ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی اللہ کے رسول کی بات جو ہے وہ حرف فخر ہے پوچھا پھر کیا کرے کہا اٹھاؤ مجھے سہارا دو مکہ کی سرزمین سے حدود سے باہر لے کے جاؤ پھر دیکھو جس طرح میرا ایمان ہے اللہ کی قسم آسمان سے رب بھی اسی طرح فیصلے کرے گا میرے نبی نے جو کہا ہے کہ میری ماں میری روح جو ہے مکہ کی سرزمین پر قبض نہیں ہوگی ہاں ہاں میں اگر یہاں پر پڑا طویل وقت بھی رہوں تو میری روح پرواز نہیں ہوگی اٹھا کے حضرت محما رضی اللہ تعالی انہا کو باہر لے جاتے ہیں جیسے ہی مکہ کی سرزمین سے صحابہ صحاب لے کے ان کے میکے والے لے کے اہل مکہ لے کے باہر جاتے ہیں رب کا عجل جو ہے غالب آتا ہے اور حضرت ممونا دنیا چھوڑ کے چلی جاتی ہے یہ ہے ایمان یہ ہے یقین کہ جو نبی نے کہہ دیا ہے وہ ہونا ہے ہمیں بھی تو نبی علیہ السلام نے سنائی نا ہم اپنی اکلیف اختراع اپنے مذاہب اپنے ایما اپنے فکا اپنے چودھری اپنے وڈیرے اپنے کنبے اور قبیلے کو چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جی ہے یہ نبی کی حدیث ہے نبی نے کائنات کے امام نے یہ وعیدات کی ہے جو عمل نہیں کرے گا اس اس کے لیے یہ وعید ہے اللہ اکبر کہا ٹھیک ہے لیکن ہمارا ہمارا مذہب ہمارے طور طریقے ہمارا رواج اور ہمارے معاملات جو ہے ہمارے حالات اس چیز کی اجازت نہیں دیتے ہم نہیں مانتے مذہب اور امام کی نہیں دے اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو اپنے امام کو لا کے چھوڑ دیا جاتا لیکن صحابہ کا یقین تھا ایمان تھا مکمل اعتماد تھا اللہ اکبر آئے اس طرح ایمان پیدا کر نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں پڑھو نماز پڑھنے کے بغیر گزارا نہیں ہے انسان کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے ارکان اسلام میں سے ایک رتن بھی اگر چھوڑ دیا جائے تو مسلمانوں کی فہر سے اسے نکال دیا جاتا ہے کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے اللہ کا باغی اور مجرم ہو جاتا ہے نبی علیہ السلام کہہ کے کہ چلے گئے ہمارے اللہ اکبر جو بھی نہیں رینگتی ہم مسلمان ہیں نا کیا نمازیں پڑھتے ہیں کتنا خوف تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حج بھی ہے زکات بھی ہے خیرات بھی ہے جہاد بھی ہے رفائی معاملات بھی ہیں اتنی بڑی اللہ اکبر اتنے بڑے مسلمان جو لاکھ پر مشتمل ہے اللہ اکبر اس کے مالک بھی ہیں اتنے بڑے سرپرست بھی ہیں لیکن فکر کیا ہے کہ جو نبی نے بحی بیان کی ہے کہیں میرا شمار ان لوگوں میں نہ ہو جائے تو نبی نے فرمایا کہ تم ایک وقت کی نماز اگر چھوڑو گے تو اپنے کفر کا کلم کل اعلان کرو نبی سے محبت کرنا نبی سے پیار کرنا نبی سے عقیدت رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا نا نبی علیہ السلام سے کہ اللہ کے نبی اپنے ماں باپ اپنی اولاد اپنی و متع تجارت دنیا کی ایک ایک چیز سے زیادہ اگر میں محبت کرتا ہوں تو وہ کائنات کے امام آپ کی ہستی ہے آپ کی ذاتی گرامی ہے لیکن اللہ نفسی جب میری جان کی بات آتی ہے تو میں تھوڑا سا پریشان اس لیے ہوتا ہوں ساری چیزیں آپ کی محبت پر قربان ہے لیکن جان کے علاوہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال لا یا عمر اے عمر تیری محبت ابھی مکمل نہیں ہے کہا اللہ کے رسول محبت کیسے مکمل ہوگی سمجھ گئے عمر فاروق کہا اپنی جان بھی مجھ محمد مصطفیٰ کی محبت پر قربان کرنا پڑے گا اللہ کے رسول جب یہ بات ہے ساری چیزیں آپ کی محبت میں قربان کر چکا ہوں جان مانگتے ہیں اللہ کا مطالبہ ہے اللہ کی قسم جان بھی آپ پر قربان ہے جان کی کیا حیثیت ہے اللہ یا عمر. اب تیری محبت جو ہے وہ مکمل نبی کی ذات سے محبت کرنا ایمان کا تقاضہ ہے لیکن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کس طرح اللہ کے نبی سے محبت کی کائنات کے امام وضو فرماتے ہیں وضو کے پانی کے قطرے بوندے زمین پر گر رہے ہیں اللہ کے نبی کے صحابہ اللہ اکبر وہ بوندے وہ پانی کے قطرے زمین پر گرنے نہیں دے رہے اللہ اکبر دیکھیے تو صحیح کائنات کے امام نے پوچھا میرے صحابہ کیوں کر رہے ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی محبت میں ہے آپ کی عقیدت میں ہے آپ سے پیار ہے آپ کے چہرے پر لگنے والا پانی جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ برکت کے لیے اپنے چہروں پر ملے اپنے جسموں اپنے کپڑوں پر ملے کائنات کے امام نے فرمایا ٹھیک ہے میری محبت میں کر رہے ہو لیکن اصول قانون کی پاسداری کرو گے اپنے آپ کو عملی میدان میں اتارو گے تو میری محبت تمہاری محبت جو مکمل ہوگی یک محبت سے محبت کرو گے مفہوم دیگر روایات اور اور قرآن مجید کی آیات کا مفہوم یہ محبت یک نہیں ہوگی اس وقت جب تم مجھ محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے اللہ کی اور محمد رسول اللہ کی اتباع کرو گے نبی نے پھر اصول بتائے حدیثا ہمیشہ سچ بات کہنا امانتوں میں خیانت نہیں کرنا اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنا مختلف مقامات پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرمائی نصیحتیں کی ہے اللہ تعالی ہم سب کو دین کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی عطا فرمائے میرے محترم فرما رہے ہیں دس منٹ اوپر ہو چکے ہیں شاید اب 13 منٹ اوپر ہو گئے اللہ تعالی ہمارے اس وقت کو اپنی بارگاہ میں ذکر و مقبول فرمالے ہماری عملی کوتاہیوں کو معاف فرمائے میں اپنے شیوخ سے بھی بہت معذرت چاہوں گا کہ میں اپنے احباب علماء اور شیوخ کی موجودگی میں لب کشائی کرتا رہا میرے مجھ سے کوئی گفتگو میں غلطی ہوئی ہو کوتاہی ہوئی تو وہ مجھے میری اصلاح کریں گے اور اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے